بسم الرحمن وقالوا لن تمسن النار الا نیرحیم و قل امد خدم عند ہی عہد فل ف اللہ ہُو ایم تور ہل مون بل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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تمسن النار الا اياما معدودا اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنے چنے کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے ان دلّاہ اللہ سے اہدن کوئی وعدہ فلاح مخلیف اللہ پھر تو ہرگز نے خلاف ورزی کرے گا اللہ عدو اپنے وعدے کی امت تقولونا یا تم کہتے ہو اللّہ اللہ پر مالا تعالم جو تم نہیں جانتے یہود یہ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں ہم نے صرف چند دن جہنم میں رہنا ہے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ناوز بلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہاں آ جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے آپ ان سے کہیں کہ کیا اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تمہاری اور اللہ کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تمہیں صرف چند دن جہنم میں رکھے گا اگر تو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا جہنم میں چند دن رہو گے تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا لیکن اگر اللہ نے ایسا وعدہ تم سے نہیں کیا تو پھر تو تم اللہ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو ایسی باتیں اللہ کے ذمے لگا رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں من جس نے کاساب کمائی سیئتن کوئی برائی و احاطت اور گیر لیا اس کو خطی اتہو اس کی برائی نے فلا تو یہی لوگ اصحاب ال ناری دوزخ والے ہیں ہم فی ہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ولدینہ اور وہ لوگ امن جو ایمان لائے وامل الصالحاتی اور عمل کی نیک یہی لوگ جنتی ہیں جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں کہ تم چند دن گنے چنے جہنم میں رہو گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے ایسی بات نہیں جنت میں جانے کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے گناہ کر کے اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم جنتی بن جائیں گے ہمارا فلاں بزرگ ہمیں چھڑوا لے گا ہم جہنم میں چند دن رہیں گے یہ دھوکہ ہے نجات کا دارومدار ایمان اور عملِ صحیح پر ہے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللّین آمن و اللّین ہاداب اینسوار من آمن بلا ولیملاخ کہ کوئی یہودی ہے ایسائی ہے بے دین ہے ایمان والا ہے کوئی تفریق نہیں من آمن بلّہ ولیم الآآ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا و عامل صالحہ عمل نیک کرے گا یہی لوگ نجات پانے والے ہیں یہاں بھی اللہ رب العزت یہی بات فرما رہے ہیں کہ جس نے بڑا گناہ کیا جس کے گناہ نے اسے گھیر لیا کتنا بڑا گناہ اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیہ یغ فروشر کبھی ہی و یغ فرماد تم جتنے بھی گناہ کرتے ہو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا جب تک تم اس گناہ کی معافی اللہ سے نہ مانگ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ دنیا بھر کے گناہ لے کے آتا ہے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں شرک اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے شرک کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا الادے دینے والا بگڑی بنانے والا نفع نقصان کا مالک سمجھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھنا کسی اور کو مسجود سمجھنا اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں ماننا اسے کہتے ہیں شرک ان اللہ لا یغفر ان کا بھی اللہ شرک معاف نہیں کر سکتے یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من کا سب و احادت بھی ہی تو ہو جس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا یعنی اس نے شرک کیا توبہ نہیں کی تو یہ لوگ دو سخی ہیں ہمیشہ ہمیشہ دو میں رہیں گے لیکن جو لوگ ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے تو یہی نجات پانے والے ہیں یہی جنتی ہی ہیں یہی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے اور پکے ایمان والے اور عمل کرنے والے بنا دے آمین و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین